إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهب الداو فلا نظل لك ومن يقف فلا هادي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهده لا شديده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن قيل الحديث كتاب الله وقيل الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشداد الامور مبتداها وكل مبتدا بدع وكل دعاء ضلال وكل ضلال من قال الله تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال تعالى لا شيء كمثله شيء وهو السميع البصير मेरे मुकर्रब دینی भाइयों इससे पहले اللہ تعالیٰ کے آسمان اور اس کی بات کے سلسلے میں بعض ہوا میں سمجھتا ہوں میں سے بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے اس سے پہلے دعا یا یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کے لیے سب سے اہم ہے ایمان کے ارکان جو چھ ارکان بیان کیے جاتے ہیں جس حدیث تحریر میں بھی اللہ پر ایمان فریشوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ذہروں پر ایمان آخرت صدیق پر ایمان تقریب کی بھلائی برائی ایمان ان تمام ارکان میں مرکزی رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ایک بندے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور جانتا ہو اس لیے کہ قبل میں سب سے پہلے جو سوال دام سے پوچھا جانے والا ہے وہ اللہ کے بارے اور ایک رواج میرے مانسون سکم تو کس عبادت کرتا ہے لہذا ایک انسان کے لیے دین کے علم میں سب سے پہلی چیز جس کا سیکھنا اس پر لازم ہے وہ اللہ تعالی کی محنت ہے اللہ کے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک یہود ہی اللہ کو مانتے تھے لیکن یہود کے عقیدے میں چاہے آپ ماضی کے یہود کو دیکھیں آج کے یہود کو دیکھیں چاہے قرآن و سنت کی روشنیوں کو دیکھیں یا ان کی اپنی تحریر کی روشنیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں انہوں نے اللہ کی طرف منسوخ کر رکھی اور بہت ساری غلط باتیں ان کے عقیلے میں اللہ کے بارے میں شامل ہو چکی تھی قرآن غریب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قافل عکاس کیا کہ وہ کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے تو اس طرح سے بہت ساری باتیں ماضی میں اللہ کے بارے میں قومیں کیسی آئی اور اس کی وجہ سے لہذا سب سے پہلی چیز ایک انسان کے لیے واقعی پہچانتا اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ وسلم کو جب لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جو شروعات کی وحی تھی اس میں اللہ کی طرف سے जब तबलीग का रियावत आया तो उसने अल्लाह अल्ला ने समाया और अल्लाह तीन बार जैसे कहाजाज में निपटने वाले खड़े हो जाइए और लोगों को खबरदार की गौरब का और अपने रब की पढ़ाई बैर कीजिए इसी इरकान की जिंदगी में اگر اللہ کا صحیح تعار کو زندگی صحیح بنتی ہے اگر اللہ کا تعارف اس کو نہ ہو اس کے عقائد کا بگاڑ اس کی سوچ کا بگاڑ اس کی زندگی کا بگاڑ بن جاتا ہے لہذا مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف حاصل کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی عقیدہ اپنے طور پر ہم نہیں بنا سکتے اللہ جیسا ہے ویسا ہے ہم اپنے اللہ کے بارے میں کوئی موقف قائم نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہت سنگین معاملہ ہے ہم اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہیں کہ جو ہم نہیں ہیں کوئی آدمی ہے. اور خصوصاً ایپ کے ساتھ ہمارا تذکرہ کرے جو ہم نہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کہ لوگ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور اللہ کی شام سے اللہ کے بارے میں ہر انسان اپنی عقل کے مستوا کے اعتبار سے دوسرے کے بارے میں بولتا ہے اور انسانوں کی عقل اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے کہ مجرد عقل کی بنیاد پر اللہ کو پہچانے لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو چنا اور ان نبیوں کو رسالت اطاطن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور انہیں حق بتانے کے لیے اور سب سے پہلے اپنا کاروب کرانے کے لیے بھیجا اس لیے کہ اللہ تعالی جب تک ہم کو اپنے بارے میں نہ بتائے ہم اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتے ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بارے میں نہ بتائے ہم نہیں جان سکتے ہیں اور اسما وطفات کے بارے میں اگر آپ مزید مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مسلمانوں میں سے کئی شرکوں کے بننے کی وجہ اصما وطفات میں اللہ کے ناموں کے بارے میں اللہ کے کفاط کے بارے میں بگاڑ یا خراب ہے لہذا یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے اور اہم ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح منہج پر اللہ کے بارے میں معلوم کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے بارے میں کچھ مان رہے ہوں اور یہ بات صحیح نہ ہو وہ بات غلط. ہمارا سب سے اہم چیز ہے کہ ہم قرآن مصرف کی روشنی میں اللہ تعالی کا تعارف اللہ کے بارے میں اس بات کا تعارف حاصل کریں اور اس سلسلے میں اس سے پہلے ایک میں ہوں, کچھ جو نبا وہ اس لیے بھی میں دوہرا رہا ہوں تاکہ جو لوگ تھے ان کی تجدید ہو جائے اور جو لوگ نہیں تھے ان کو باتیں معلوم ہو جائے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کے بارے میں دو چیزیں ہیں ایک اس کے نام اور دوسرے اس کی صفات نام کو اتنی کہتے ہیں اور اس کی جمع آسمان ولی اللہ جی اور اللہ کے بہت سے نام ہیں اچھے اچھے پکڑوں بہا تو تم اللہ کو اس کے انہیں ناموں سے پخار تو اس آیت سے بعد معلوم ہوئی کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں تو اسم کہتے ہیں نام اور اس کی جمع ہے اسما جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ تو اس میں با کے ساتھ میں اسم موجود ہے بے اسم اللہ اصل میں ہوا ہے اور با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے ذریعے تو میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں اصل میں اردو میں نہیں اس میں لیکن وہ محلوب ہے اب رو تو میں پڑھتا ہوں میں کھاتا ہوں میں کام شروع کرتا ہوں تو یہاں پر باقی اعتبار سے بسم اللہ اللہ کے نام کے پاس اللہ کے نام کے قبر لیتے ہوئے تو اس طرح سے اسم کے معنی ہوتے ہیں نام اور اسی کے معنی آسمان کسی طرح سے ففت کہتے ہیں کسی وقت کوالٹی یا ایٹیوڈ آپ اس کو کہتے ہیں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو صفات دی اللہ تعالیٰ نے خود چیزوں کو صفات کی جیسے آگ کی صفت ہے اس میں حرارت ہے اس میں روشنی ہے پانی کی صفت ہے کہ وہ نہائیں جس برتن میں آپ اس کو ڈال دیں ایسا ہو جاتا ہے اس کے پیاس بجتی ہے اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو اللہ رب نے پیدا کی ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سفا کی اس کی کچھ نہ کچھ ہر چیز کی صفت ہوتی ہے تو صفت کے معنی کوالٹی ہوتے ہیں جس کہا جاتا ہے ہے ہے صفت جواب ہوتی کیسا کیسا کا کہ انسان کے بارے میں مطلب ہم کہتے ہیں وہ کیسا ہے سب سے اچھا ہے برا ہے سمجھدار ہے نادان ہے اونچا ہے برا ہے خوبصورت ہے صحت مند ہے تو یہ صفات ہوتی تو مخلوقات کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں یہ اللہ نے ان کو دی سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی صفات ہے یا صرف اتنا ماننا ہے کہ اللہ ہے بس تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا تو اپنی صفات بیان کی اللہ ایسا ہے اور اللہ کمی سننے والا دیکھنے والا علم رکھنے والا رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے تو ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفا بیان کی اس کے کہ اللہ کیسا ہے سننے کیسا ہے اور کہتا ہے دیکھنے والا عظل کرنے والا رحم کرنے والا تو یہ ساری اللہ کی سفاف ہیں تو اس بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا مانے اور کیا نہیں مانیں تو آج کے اس درد میں اسی قرآن کے تحت ہم قرآن سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو کیسے عقیدہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے تو پچھلے کتاب یا در سے پانچ جو ہم نے مکمل کیے تھے کیونکہ وہ شروعات اس سے بہت کچھ پڑا تھا آج اس کو دہرائیں گے ورنہ واپس وہی ہو جائے گا کہ باتیں باقی رہ جائیں گے پھر اگلے درف مکمل کرنا ہے تو بہت مختصر پچھلے جو درد ہے مارچ بات ہے جو ہم نے اس میں سیکھی انشاءاللہ اس کا میں آگاہ کر دیتا ہوں واپس اس کو دہراتا ہوں اس میں دو نقطے ہمارے ہیں ایک گوائد یا پرنسپل جس کو ہم کہیں گے اصول جو اللہ کے ناموں کے بارے میں اور دوسرے اصول ہیں اللہ کی صفاق کے بارے میں اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا اصول ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں انہیں محض عقل سے عقل نہیں کیا جا سکتا ہے توقیفی کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں توقیفی کے معنی ہے جس پر وقف کرنا ہے جس پر وقف کرنا ہے یعنی اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں رک جاؤ اسی لئے قرآن میں جب وقف آتا ہے وقف لازم تو آپ کیا کرتے لوگ رک جاتے ہیں سانس توڑ کے پھر سے پڑھتے ہیں تو وقت کا مطلب ہوتا ہے رکنا لہذا اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم کو رکنا چاہیے جب تک ہم کو ڈیٹا نہیں آتا میں یا نبی صلی اللہ علیہ حبیب سے ہم کو اللہ کے بارے میں کوئی نام نہیں ملتا ہے ہم اپنی حق سے اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے لہذا کہا جاتا ہے کہ یہ توسیع है اللہ کے نام کا معاملہ توفیقی یعنی ہم اپنی آپ سے اپنے دل سے اللہ کو کچھ بھی نام نہیں دے سکتے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ فَدْعُوهُ بِلَا اور اللہ کے بہت سے نام ہیں اچھے اچھے فطر و تو تم اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو انہی ناموں کے ذریعے اس آیت کو آیت نمبر ایک ستی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا دو باتیں بیان ایک اللہ کے ایک سے زیادہ نام ہے اللہ کا ایک نام نہیں بلکہ ایک سے زیادہ نام اسما کا اطلاع کم سے کم دو سے زیادہ ہے تو اللہ کے دو سے زیادہ نام بہت نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے نام اچھے ہیں اور اللہ نے فرمایا فتر تم انہی ناموں سے اس کو پکار ہو کوئی برا نام اللہ کا نہیں ان ناموں میں سے کوئی معنی برے نہیں نکلتے نہ برائی اللہ کے لائق ہے نام کے اعتبار سے کوئی صفت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اللہ کے لیے کوئی برائی نہیں اللہ پاک ہے ہر سے فضروا تم ناموں سے اس کو تو اپنے دل سے کوئی نام تم نہیں دے سکتے پکارنے کے لیے اللہ نے کہا اللہ کے نام ہے یہ بھی کہا کہ تم جو چاہے اچھا نام اللہ کو دو اور اللہ کسی بھی نام سے پکارو شک یہ ہے کہ نام اچھا ہو اللہ نے نہیں کہا اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام ہے پہلے سے اب بنانے کی ضرورت نہیں اور وہ علم ہم کو ملے گا کہاں اور آنا سنا تو یہ پہلا اصول ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی کے تمام اسما تو ہیں اور اس میں اصل کے لیے کوئی مجا نہیں ہے عقل کے لیے کوئی دخل نہیں ہے اپنی عقل سے ہم اللہ کے لیے نام نہیں گھڑ سکتے اللہ کے کوئی نام نہیں گھڑ سکتے میں نے اس میں اشارہ بھی دیا تھا جو بہت سارے لوگ دوسرے معبودوں کے نام جس کے اچھے معنی آنا نکل سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے ویاز کرتے ہیں جیسے برہما اور دوسرے نام ہیں جس کا نام میننگ کریٹر ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے تو یہ جو نام ہیں یہ باطل معبودوں کے نام ہیں کو نہیں مانتا ہے دوسرے مانتے ان کے نزدیک اللہ. اللہ کو نہیں دے سکتے تو ہم کو یہ اختیار بنی ہے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دیں آپ شریعت میں اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں ایک نئی نماز میں بتاتا ہوں اس کو پڑھو کیونکہ نماز اچھی چیز ہے لہٰذا ایک شریعت کے بارے میں اپنی طرف سے ہم اضافہ نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا وہ شریک کوئی احکام کا معاملہ ہو اور سارے معاملات میں سب سے اہل ترین معاملہ اللہ کا ہے سب سے بڑا مسئلہ اللہ کا مسئلہ ہے اب اللہ کے مسئلے میں عقیدے کے مسئلے میں اور اللہ کے باب میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کرنے لگے میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کا نام یہ گھومنا چاہیے اب کوئی آدمی ایسا کرنے لگے تو یہ گمراہی ہے یہ پہلا اصول یاد رکھنا چاہیے اللہ کو اپنی طرف سے ہم کوئی انعام نہیں دے سکتے نمبر دو دوسرا فائدہ اس ہے کہ اللہ تعالی کے تمام نام اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ یہ سوا کی آیت خبر اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہما الخشن اس کے نام ہیں سب اچھے اچھے نام ہیں سب کے سب اچھے, اچھے, اچھے, کے سب کے سب اچھے, اچھے تو ہم اللہ کے اچما کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نام اس کے لیے اور سب کے سب کیا ہیں اچھے یعنی ان ناموں کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے جو غلط اور کوئی غلط نام اللہ کو دے سکتے ہیں اس لیے کوئی نام اپنی طرف سے اللہ کو نہیں دیا جا سکتا ہے اور اس سے برا ہی ہے کہ کوئی غلط نام اللہ تعالی کو ایسا نام, ہے. ایسا نام جس میں کوئی عیب کا پہلو نکلتا تو اس آیب سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ناموں میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ کے سارے نام سب کے سب اچھے ہیں تیسرا فائدہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے تمام اسماں اللہ کے نام اسماں بھی ہیں یعنی اعلام بھی ہیں اور اوقاف بھی ہیں یعنی کو پہلے انسان کے اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ بات کیا کہ مسلم صادق کے معنی کیا ہوتے ہیں سچا عادل کے معنی آدل انصاف کرنے والا اور حسن کے معنی اچھا اب ہو سکتا ہے کہ اس کا نام عادل ہو لیکن وہ ظالم ہوئے ناراض ہوگا کوئی نام وہ اور نام اسا لیکن ایک کوئی انسان کے بارے میں بارے میں کوئی آدمی اس کا نام حصہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو جھوٹ بولتا ہو یا بہت جھوٹ بولتا ہو لیکن نام کیا ہے کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس کا نام حسن ہو لیکن وہ اچھا نہیں ہو اور ہو سکتا ہے وہ بدصورت ہو حسن کے معنیٰ دونوں ہوتے ہیں اچھا اور خوبصورت لیکن اس کا نام حسن ہے لیکن خوبصورت نام ہو تو انسانوں میں مخلوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا عرم, اس کا نام کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے نام کے مطابق نہیں ہوتا ہے یہ مخلوق کی بات ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ایسا نہیں کہ اللہ کے بس کچھ نام ہیں بہت اچھے لیکن اللہ ایسا نہیں, ہے نہیں ہے بلکہ اللہ کا جو بھی نام آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ تعالی اس نام میں جو صفت آئی ہے جو اس نام کے معنی ہے اللہ تعالی اس نام کے مطابق ہے لہذا جب اللہ کا نام ہم کہیں گے العریب علم اس سے براد واقعی اللہ علم والا بھی ہے صرف نام کا علیم نہیں دنیا میں ہو سکتا کوئی اسلام ہو ایسا جس کا نام کیا ہو علیم اس کا نام ہو علیم لیکن وہ جانکار نہ ہوگاتا ہو پڑھنا وڑھنا کچھ ایسا نہیں علم بھی نہیں کچھ اس کو دن کا علم بھی نہیں دنیا کا کچھ معلومات نہیں اس کو کچھ معلومات ایسا ہو نام خود علیم ہے لیکن وہ علیم نہیں اس کو سمجھے اس کا نام کیا ہے علیم لیکن وہ خود علیم نہیں اس کا نام رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے انسان خود رحم کرنے والا لا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں اللہ کی ہے اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں جو صفت موجود ہے اس کے معنی میں جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ نے اپنے بارے میں جو بھی نام بیان کیے ہیں وہ اللہ کے نام بھی ہے اور اللہ کے اوصاف بھی ہیں تو یہی کہ صرف نام اللہ آپ نے بتا رہا ہے اللہ ویسا ہے سننے والا دیکھنے والا جو بھی نام اللہ نے بیان کیا اللہ ناموں کے مطالب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحیم وہ الغور ہے الرحیم الرحیم غفور بہت نفرت کرنے والا رحیم رحم کرنے والا یا اللہ نے کہا کہ ان رب نب آپ کا بڑا مغرت کرنے والا ہے کیا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اور رب کو رحم اے نبی آپ کا رب بڑا غفور ہے اور رحم والا ہے تو رحیم ہے رحم والا بھی ہے غفور اس کا نام ہے مفترد کرنے والا بھی ہے تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں نام کے ضمن میں جو صفت آتی اللہ ہے اللہ اس سے متفق ہے اللہ و صفت کا حقدار ہے اللہ کی سے صفت ہے یہ تیس طرح فائدہ ہم نے دیکھا تھا چوتھی بات اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کسی مخصوص عدد میں مشہور نہیں یعنی کوئی آدمی نہیں کہتا اللہ کے اتنے نام ہیں سو نام ہے پانچ نام ہے ہزار نام ہے ستر ہزار نام ہے کوئی آدمی یقیناً نہیں کہتا کسی, کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں بلکہ حدیث میں جو بات آئی وہ یہ کہ بہت سے نام وہ ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تو جتنے نام ہم کو بتائے ہیں وہ ہمارے علم کے لیے بتائے لیکن ان سے زیادہ بھی اللہ کے نام ہیں جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے آپ فرماتے تھے میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں دعا کرتا ہوں مانتا ہوں سمئی کبھی نفت جو نام تون اپنے آپ کو دیا ہے سمئی کبھی نفت اور انضر صحو کی کہ اللہ معلومات جو نام ہے وہ کس نے اس کو دیے اللہ کا نام علیم ہے کپور ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے یہ نام دیے کس نے دیے یہ اس کو ہر اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو خود تو نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے تو اللہ نے خود اپنے میں نام اختیار کیے او فی کتاب یا وہ نام جو نے اپنی کتاب میں نازل کیے کسی کتاب میں نازل کی چاہے پچھلی کتاب ہو یا قرآن او ہو احدا من خلف یا اپنی مطلوب اپنے بندوب میں سے کسی کو نے وہ نام سکھایا چاہے وہ رشتے یا چاہے وہ نبی ہو انسان ہو یا وہ نام بھی میں ان نام کے سے دعا کرتا ہوں اب استر علم میں لگئی اور وہ نام بھی جنہیں اپنے علم غیب میں کیا کر رکھا ہے چھپایا مطلب بتایا معلومات سب نام اللہ کے ہم کو معلوم نہیں وہیب میں ہے اور نام ہم کو نہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے لہذا جتنے جانتے ہیں ان میں ہم اللہ کے اسماع کو محسوس وہ محدود نہیں مانتے کہ اتنے ہی نام ہیں کیونکہ پرانی نہیں ہم یہ کہیں گے اتنے نام کو ہم جانتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اللہ کے نام جن کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ اللہ, تعالی جانتا ہے, اللہ نے شیخ رسبانی ہے جو تفصیل دیکھنا چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے پانچواں قاعدہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں الحاظ سے بچنا واحب ہے الحاظ کہتے ہیں ٹیڑھے بند الحاظ کہتے ہیں ڈائیورژن کو یا میران سیدھا جانے کی بجائے کہیں ڈائورٹ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے الحاظ اللہ تعالی نے الحاق سے منع کیا ہے دید میں بھی اور عقیدے میں بھی اور خاص طور سے اللہ کے ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پرماتا الحسن بِهَا اور اللہ کے بہت سے نام ہیں اچھے اچھے لہذا تم انہیں ناموں سے اللہ کو پکاروین اور چھوڑ چھوڑ يُلْحِدُونَ فِي جو اللہ کے ناموں کے معاملے میں الحاد کی روش اختیار کرتے قریب جزا کار میں کرتوز کا بدلا و پاکر رہے سو اسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا جب تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے طور پر کہا کہ جو لوگ اللہ کے ناموں کے باب میں احاد کی ربش اختیار کرتے ہیں چھوڑو ہیں انہیں چھوڑ دو ان سے میں نے آگے کیا کہا یقیناً ان, ان کو جزا مل کر رہے گی ان کو بدلہ ملے گا ان کی کرتوز کا یعنی ایسا کام ہے الحاظ جس پر اللہ کی طرف سے سزا رہے گی لہٰذا الحاظ خبیرہ گنا ہے اللہ کے بارے میں ایک انسان اپنی عمل سے تجری تحریر کرے اور خصوصاً انکار کرے اسی طرح سے تمثیل یہ بھی حکم ہے اس لیے اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاظ اختیار نہیں کرنا چاہیے الحاظ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں ان ناموں میں سے کسی ایک نام کا بھی انکار کر دینا جیسے اللہ تعالیٰ سمی ہے اب ایک انسان کہے کہ اللہ سمیع نہیں کیوں؟ سننے کے لیے تو کان کی پھر اللہ کو کان بھی ماننے پڑیں گے نو تو اللہ تعالیٰ کا تنگ کے لیے وہ مخلوق سے مشابہ قرار دینے کے بعد ہی کا انکار کرتا ہے لیا الحاظ ہے ہم اللہ کو کسی بندے کی طرح مخلوق کی طرح نہیں مانتے وہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں سنتا ہے تو ایک انسان اللہ کے کسی نام کا انکار کر دے یہ بھی الحاق ہے دوسرے جیسے مشرقی رحمان کا انکار کرتے تھے ہیں یہ کیا ہے عمر رحمان اور عمر رحمان یہ کیا رحمان رحمان کرتے کیا رحمان تو مشرقی رحمان کا انکار کرتے تھے اس نام کا مزاق اڑاتے تھے انکار کرتے تھے اسی طرح سے دوسری چیز میں اللہ کے ناموں کے بارے میں حاط میں یہ ہے کہ اللہ کی صفت یا اللہ کے نام کو کسی مخلوق کے نام کے مشابہ مانا جائے اور اللہ کا وہ نام جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی بندے کو دیا جائے یہ بھی خیال ہے جیسے کسی کا نام اللہ رکھ دیا کسی رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں تو جو نام اللہ ہی کے لیے لائق ان میں کسی بندے کو وہ نام دینا جائز نہیں ہے جیسے اللہ کے علم تقبر ہے یا اسی طرح سے افمان ہیں وہ نام نہیں جو خاص اللہ کے لیے ہے وہ کسی بندے کے لیے صحیح نہیں ہے اب وہ نام اگر کسی بندے کو دیتا ہے یا اس نام میں بندے جیسا نام اس کو دے کر بندے کو اللہ کا نام دے کر اس کو جیسا مشابہ مانتا ہے تو یہ بھی کیا ہے الحاظ ہاں ایسے نام ایسی جو بندوں کے لیے بھی ہے جیسے تمی وسیع تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں نہیں اللہ کے لیے خاص نہیں ہے سننے والا بندہ بھی ہوتا ہے اگر سننے والا نہیں ہوتا تو آپ لوگ کیوں بیٹھے اللہ نے فرمایا اور جاننا ہمیں انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا تو انسان کو اللہ نے دیکھنے کی صفت دی لیکن اللہ کی طرح اور اسی طرح سے فیسری چیز ہے کہ اللہ تعالی کو اپنی طرف سے ایسا نام دینا جو اللہ کا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر علما نے کہا کہ عیسائی جیسے اللہ کو فادر کہتے ہیں فادر دو آٹھ تین ہیون جو بھی بولتے ہیں تو وہ جو فادر کا نام دیتے ہیں الب علما نے کہا تو اللہ کے ناموں میں سے باپ نام نہیں ہے ہمارا باپ تو یہ نام اللہ کا نہیں ہے تو اللہ کو کوئی بھی نام اپنی طرف سے دینا ہی, یہ الحاظ ہے خطوطی دور میں بعض ہمارے جو بھی ہیں تو انہوں نے اللہ کو وہ سارے نام دے دیے جو شرقی کے معبودوں کے لیے یہ صحیح نہیں یہ الحاق ہے یہ جایت نہیں کہ ایک آدمی کسی اور معبود کا نام اللہ کو دے چاہے کا مطلب اچھا نکلتا ہے لیکن وہ نام اللہ کو دے سکتے ہیں نہیں دیکھیے اللہ کے نام کا ترجمہ کر کے کوئی صفت سمجھائے الگ بات لیکن یہ کہے کہ یہ اللہ کا نام ہے یہ صحیح نہیں ہے کسی کے نام کا ترجمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی آدمی نام نام وہ نام کا نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر, پر عربی کلاس مطلب حسن یا جمیل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا اور خوبصورت انگلش میں اس کا ترجمہ کیا نکلے گا اچھا خوبصورت کا हाँ, या कहा जाता अब कोई आदमी किसी को पुकारे तो मौलवी साहब का नाम अगर उनका नाम जमील है तो मौलाना कर सकता है नाराज होंगी क्या कर रहा है, कहीं का। मौला ना बोलता है। और भी लिख दिया <laughs> तो हम लोग इंग्लिश वाले हम लोग अभी वाले नहीं है हम लोग कौन है इंग्लिश वाले हैं तो आपने इसके हिसाब से नाम लिख दिया अगर मेरा नाम है तो नहीं उसका मतलब है समझ में आएगा तो नाम नाम रहता है शायद जुबान बदल जाए नाम बदलता नहीं आप किसी भी जुबान में अपना नाम लिखिए अरबी में लिखें इंग्लिश में लिखे कन्नड़ में लिखिए बंगाली में लिखिए आप अपना नाम वही लिखते हैं उसका तर्जमा आप नहीं लिखते बंगाली में अपने नाम का तर्जमा लिखिए इंग्लिश में अपने नाम का तर्जमा लिखिए आप वो नहीं करेंगे تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کوئی بھی اچھا نام بنا کر دے سکتے ہیں نہیں اور اس سے برا یہ ہے کہ باصل معبود کا نام اللہ کو لیا جائے اور اس میں جوڑ پیدا کر دیا جائے کہ جب وہ نام لیا جائے تو اللہ کی طرف بھی ذہن جائے اور دوسرے معبود کی طرف بھی رہن جائے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ, یہ, یہ تیسری بات اس میں علماء نے بیان کی ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے نام مستقات کہتے اس میں سے پارٹ لینا ایسا کر کے یا کو توڑ جوڑ کے کچھ فائدے کے ساتھ میں سے نکالنا یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے جیسے مشرقی اللہ تعالی کے ناموں میں اس طرح سے توڑ کے اپنے بتوں کے نام نکالتے جیسے الزا کے بارے میں علماء نے کہا العزیز مشتق ہے ال العزیز. العزیز کس کا ہے؟ المنان سے, ہے. اللہ اللہ سے نکلا ہوا ہے اس طرح سے اللہ کے ناموں کو توڑ کر اس میں سے بتوں کے لیے باطل معبودوں کے لیے نام نکالنا اور ان کو نام دینا اور ان کو اللہ سے جوڑنا یہ بھی کیا ہے الحاف بھی جائز نہیں ہے تو یہ پانچ فائدے ہم نے پچھلے درس میں دیکھے تھے میں نے ان لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بیان کر دیا تاکہ جو لوگ نہیں تھے ان لوگوں کا یعنی معلوم ہو جائے کیا ہوا ہے اور جو لوگ تھے ان کو پھر سے واپس یاد آ جائے کہ کہاں تک ہم نے مکمل کیا ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات سے متعلق کیا فوائد اللہ کی صفات کے بارے میں کیا فائدے اس کو یاد رکھنا چاہیے بہت جو پہلے بھی ناموں کے بارے میں بھی ہے لیکن پھر بھی ہم کو نئے سرے سے دیکھتے ہیں تاکہ بات فاعدے معلوم ہو ہم اللہ کی سفاق کے بارے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو اللہ کے اسما کے بارے میں بھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کی تمام صفات توفیقی اللہ جی کے ہیں کیا لیں کا کیا مطلب ہے تو جتنا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اسی پر رک جانا اپنی عقل سے اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو من کیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں کچھ بولنے سے منا کیا ہے. اللہ یعنی اگر تم اللہ کے بارے میں بولو تو تمہاری بات کیا ہونا چاہیے اور اگر تمہاری بات حق نہیں ہے تو بولو مت تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قاعدہ دیا اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے سلسلے میں وہ یہ کہ تمہاری بات حق ہونا چاہیے اب آدمی آپ سے طے کرے گا یا دلیل کی بنیان پر؟ دلیل کی کی پر پر معلوم یہ ہوا کہ آدمی دلیل کے بغیر اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں ان صفات کے تعلق سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اور اس دلیل کے بغیر ہم اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے تو اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کی جتنی اسفات ہیں وہ توقیقی ہیں یعنی ان میں احتیاط کرنا اور رخنا عقل ہے اگر علم ہے تو بولے نہیں تو نہیں بولے گا جیسے اللہ تعالیٰ نساء کی آئٹ نمبر ایک کرتا ہے سورہ الف نے آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالی نے فرمایا قل انما حرم ما امین منها وما بکن اے نبی آپ کہیے کل ان میں ربی میرے رب نے حرام کر لیا ہے کیا الفواحش بے حیائی کی چیزوں میرے رب نے فواحش کو حرام کر دیا ہے قل انما حرم ہر رما ربی الفواہش نہ واہ امین ہا و بکن وہ بے حیائی کی چیزیں ظاہری ہوں میں گناہ کا کام چھپ کے کر رہا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے میں کھل کے کرتا تو بڑا تھا نہیں چاہے کھل کے کریں لوگوں کے سامنے یا ہم چھپ کر کریں گناہ گنا ہے بے حیائی بے حیائی ہے اسی طرح سے ظاہری اور واسنی کے قبارتی یہ بھی ہیں کہ ایک انسان ایسا عمل کرے جو ہو زبان سے سے اس کے نکلے یا کوئی عمل کرے ایسا جس میں بے حیائی ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ آدمی دل میں کام کرے بے حیائی کی جس مطلب غلط چیزوں کا تصور کر رہا ہے بے حیائی کا تصور کر رہا ہے برہنگی کو دیکھ رہا ہے اپنے دل کے آنکھ سے تو یہ بھی اس کے کیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یا ہر اعتبار سے فیش میں سال ہی آتی ہے ننگا بندہ نے کہا کہ کے قریب مت جاؤ کیا ہے جنا بے حیائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے چاہے وہ ظاہری ہو یا باقی کھلی ہو. ہو یا چھپی ہو وطما وغیرہ بےغی لکھا اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے اور بغی کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے بغی کے دو معنی علماء نے ذکر کیے ہیں ایک معنی ہے ذنا بغی کے معنی میں ذنا بھی آتا ہے اور دوسرے معنی ہے کسی کے خلاف بغاوت کرنا یعنی کسی کے خلاف سرکشی کرنا کسی پر ظلم کرنا خدوان کی ساری حضورت میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کر دیا ہے اسی طرح پر گناہ کو حرام کیا ہے اور بغی کو حرام کیا ہے سرکشی کو حرام کر دیا ہے اور اللہ نے اس کی بات کیا فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّذِ مَا لَمْ يُنَذْهِم بِهِ سُلْطَانَ وہ شری کو مل ہی ماں سے اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ جب کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے سلسلے میں کوئی زلیل نام نہیں کی شرک کی کوئی زلیل ہے نہیں اب تک صرف جو ہوتا ہے وہ انسان کے آتا ہے شرک انسان کے سے نتیجہ ہے انسان کے جذبات جو بھی بندگی کے جذبات یا احسان مندی کے جذبات یا ڈر کے جذبات دو میں سے ایک ہوتا ہے یا تو ڈر کے جذبات ہوتے ہیں یا پھر احسان مندی محبت عظمت تعلیم کے جذبات ہوتے ہیں ان دو جذبوں کی وجہ سے انسان شرط کرتی آئی ہے آپ آبدوں کی تاریخ دیکھیں یا تو آپ ڈر کے اس کی شرط بچنے کے لیے اس کے آگے ہوتا ہے یا تو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس وجہ سے اس کے آگے چھٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا اپنا یاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل سے یہ بنا لیتا ہے اللہ کے بارے میں بہت سارے مسلمان کو معاملہ ہے آج بھی کہ اپنی عقل سے کوئی بات جیسے مثلا کہا جائے دیکھیں اولیاء اللہ سے ماننا چاہیے اللہ ہیں؟ ہم سے کر رہا ہی. اب وہ ہے اولیا کو سرجی بھی کر رہا ہے اب دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کو پکڑنا پڑتا ہے یا جد سے اپنا معاملہ حل کرنے کے کیلئے وقیر کو پکڑنا پڑتا ہے تو آدمی مطلوب پر قیاد کر کے خالق کا معاملہ بناتا ہے خالق کا عقیدہ بناتا ہے اور اکثر شرکی جڑ میں آپ کو یہی دکھائی دے گا اللہ کے بارے میں اپنی عقل چلانا لہذا اللہ پر نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّا مَا لَمْ يُنَزِّرْ بِهِ سُبْبَان کہ تم اللہ کے, اللہ کے ساتھ شرکتیں لگ جاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال مین سلطانہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازر نہیں کی سلطان کے معنی ہے کلیئر کٹ دلیل اللہ نے کوئی دلیل اس کی نازل کی نہیں شرک اللہ کی طرف سے نازر ہوا نہیں یہ بندوں کی اختراع یہ بندوں کی کریٹیوٹی بندوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لی ہے تو شرک بندوں کی طرف سے بندوں کی کپج اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ, شرکو دل آپ دیکھیں گے کہ شرک کے اللہ نہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ شرک کے باب میں بندے اکثر زلیل لیتے ہیں تو عقل سے دیتے ہیں زلیم قرآن و سنت کی نہیں اور قرآن و سنت پیش بھی کریں گے اپنی اکل سے اس کا جو سیاح مطلب نکالے گی جو مطلب نہیں نکلتا زبردستی نکالے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ ساتھ تاشت کرو یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے جس کی اللہ نے نازل نہیں کی اور آخری بات اللہ نے اور یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہارے پاس کوئی فتح نہیں ہے کیا دوسرے میں آپ کہیں گے اور یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرنے لگ جاؤ. یہ ساری چیزیں حرام ہیں معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے اس کے شروع کہاں سے ہو رہا ہے اے نبی کہیے کہ میرے رب نے اعتبار اور ابھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی آتی اس سے بڑی پھر اس سے بڑی آتی ہے تمہارے رب نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی صلاح کسی کی عبادت نہیں کرو اور یہ بھی تم کو حکم دیا ہے کہ تم والدین احسان کا سلوک کرو دونوں میں بڑا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا کہ والدین کی پروزاری اور اللہ کی عبادت دونوں برابر رہی تو دونوں کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا ایسے کہ خالص اللہ کی عبادت کابودی امور جسے نماز مثلاً یہ والدین خدمت کے برابر نہیں ہو اس سے بہترہ ہے، نماز. اب سوال, نماز, نماز کا آئے گا کئی طریقے تو ایک تو طریقہ یہ کہ بڑی چیز پہلے آئے اس کے بعد کم کم کم اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز پھر اس سے بڑھتی ہے یہاں شد کا نمبر آ رہا ہے درمیان سے اور اس سے پہلے بے حیائی کو اللہ نے حرام کیا ہے اور گناہ کو اور سرکشی کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے بعد اللہ نے کیا بیان کیا اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جبکہ کہ اللہ نے کی کوئی دلی نازم نہیں بے دلیل اپنی طرف سے شریک کر رہے ہو اگر اللہ کیسا تو کرتے اللہ نے تو کوئی ایسی دلی نازم نہیں کی ہے اپنی طرف سے کیوں کر رہے ہو تو یہ ایک اب اس کے بعد اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے بعض علماء نے مثال کے طور پر صحیح محصول ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ کہنا یہ شرک سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے بہت یقینی بات انہوں نے علماء نے وجہ بتائی کہ ایک آدمی شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ میں تو یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ میں ایک بگاڑ کی چیز ہے اور بہت بھیاک چیز ہے سارے گناہوں میں سب سے بڑی چیز یہی لیکن اس کا ورحدو رہتا ہے ایک آدمی جا کے شرک کر رہا ہے اس کا انتراجی امن ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے محدود ہے لیکن وہ انتقول کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ کے بارے میں کچھ بھی بولنے لگ جاؤ اس کا ورن اس تک محدود ہے ایک آدمی اللہ کے بارے میں غلط بات بول دیا ہزاروں ہزار کا عقیدہ اپنا من ہے اس کا ورم کی رات تک محدود ہے لیکن اللہ کے بارے میں ناحک باتیں جب بولنے لگے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان پورے معاشرے میں لہٰذا اس کو اعتبار سے یہ اور زیادہ سنگین اس لیے محدود نہیں ہوتا ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے کچھ بوزیا اللہ کے بارے میں لوگ مان رہے اس کو تو اس لیے لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا تو اللہ کی ابو بات کی بھی ہو سکتی ہے کوئی آدمی شرکی بات بوزیا اللہ کے بارے میں یا کوئی آدمی اللہ کے اسماؤں سے بات میں غلط بات بولتے یہ ساری چیزیں کیا ہیں حرام یہ اس اعتبار سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کی گمراہی اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی دوسروں میں عام ہوتی ہے ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے اور عمل اپنی ذات میں خود کا ہوتا ہے لیکن خول خول بہت آسانی سے نکل جاتا ہے اور وہ سیدھا دھیوں پہ چلا جاتا ہے اور لوگ اس کے مطابق احتساب بنا لیتے ہیں اور ایک سے دوسرے سے تیسرے تک وہ بات چلی جاتی ہے لہذا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا کیا ہے؟ بہت آپ ایسی بات بولے جو اس کو جہنم کی گہرائی میں دیکھتا ہے اللہ کو بہت سخت ناپسند اور اللہ تعالیٰ کی شام میں ایسی بات ہے یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے لیکن وہ کیا ہو وہ اللہ کی تعریف نہ ہو اللہ کو سب سخت کیونکہ انسان اپنی زیارت کو نہیں بول رہا ہے آپ دیکھیے کسی کی تعریف کرنے میں آدمی بات اور بات اس کو ناراض کر دیتا ہے آپ کسی آدمی سے کہوقوف نہیں آپ جھوٹے نہیں آپ برے نہیں آدمی آب کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کہنا شروع کرے وہ ناراض ہو آپ متکار نہیں آپ گھٹیا نہیں ہیں اگرچہ وہ کیا کہہ رہا ہے नहीं है सच्चा नहीं है लेकिन बोल रहा है आप नहीं है किसी आदमी को खड़ा करके तारीफ में हो रहा है उससे पहले ये नहीं है <laughs> किसी के बारे में जागिल नहीं है आपको जाहिर मत समझिए दो तीन बार और ये बेवकूफ नहीं है आप कहीं बेवकूफ़ न समझ ले और ये बकरार नहीं है बहुत तकवा वाले तो अब ऐसी तारीफ को कर रहा है सुनने वाला कुछ होगा की नाराज اینٹی تعریف ہو گئی یہ الٹی نیگیٹو طریقے سے تعریف ہو گئی تو بعض اوقات ایک انسان کسی کی تعریف کرتا ہے لیکن اس اسے جس کی تعریف کر رہا ہے ہے کیوں ہوتا جہالت کی لہٰذا اللہ تعالی کی تعریف کرنے میں بھی بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے کب جب وہ تعریف اللہ کی سکھائی ہوئی تعریف اللہ نے بندے کو آزاد نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات دیکھیں آپ پیشاب پاغانے کی مسائل خود سے معلوم کر سکتے نہیں پیشاب آغانے کی مسائل آپ کو خود سے معلوم کر سکتا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان سے کسی مشرقین نے کہا کیسے نبی تمہارے پیشاب کاخانہ بھی سکھاتے ہاں نبی نے پیشاب پاکانے کا طریقہ بھی سکھایا یعنی اللہ کا دین ایسا ہے کہ اللہ نے بندوں کو اس میں بھی چھوڑا تھی. اللہ کے بارے کے اندر چھوڑ دینا ہم کو یعنی پیشاب پاخانے میں اسلام میں تعلیم ہے اس میں بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے اس کو یہاں تک یہ سکھایا گیا اللہ ہاتھ سے صفائی نہیں کرنا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پیشاب پاکانے کے بیٹھ کے آزو بازو بات نہیں کرنا بہت سارے بتائے بتائیں تو اللہ نے ہم کو یہ سکھایا اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ اپنے بارے میں ہم کو نہیں سکھایا گا کہ ہم اللہ کو کیسے پکارے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہیں کیا نہ اللہ نے سکھائے اس میں ہم آزاد چھوڑ دیے جائیں گے ہم آزاد نہیں گمراہیاں اسی لیے آئیں کہ قوموں نے اللہ کے بارے میں اپنے دل سے باتیں کرنا شروع کر دیا یہ فائدہ یاد رکھیں اور یہ جو بات اللہ نے آخر میں بیان کی کی آیت نمبر ہے اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہنے لگ جاؤ کہ جس کا تم کو علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے تو کیا کرنا پڑے گا پہلے بولنے کے پہلے کرنا پڑے گا اب جیسے اللہ نے برنا وَلَا فَقُودُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ من کا تو یہ حق ہے کیا اور یہ حق کہاں ہے مثال کے طور پر قرآن کریم میں آٹھ نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی آپ کے رب کی طرف سے کہاں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کہہ سکتے ہیں لیکن صرف قرآن نازل ہوا ہے نہیں قرآن کے ساتھ فہم بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کیا آگے آئے جو لوگ آنے والا جگہ سیلس وہ نے جس میں دوسروں کے لیے اوچا پیدا کی جائیں بہت مشکل ہے اپنی جگہ چھوڑنا بہت مشکل ہے और सबको आपने का बढ़ने के के लिए की بیٹھنے کے لیے بیٹھ پوری, پوری دنیا چھوڑ کے جانا. <laughs> <laughs> تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم <قرآن> اے نبی آپ کے رب کی طرف سے جو ناول ہوا ہے وہ حق ہے تو اللہ نے جو علم نبی کو دیا دیکھیں اس سے کی کیا ہے نبی کی طرف ناول ہوا یہ نہیں کہ کوئی میرے خواب میں اللہ تعالیٰ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک نیا نام سن یہ لئے تک پہ یا کوئی آدمی کہے کہ میں براق میں بیٹھا میرے دل میں الہا ہوا کہ اللہ کا یہ نام ہے تو کیا ہم اللہ کو ایسا نام یا ایسی اللہ خواب نہیں یا کسی کی عقل نہیں آج کے میرے عقل میں کہا ہے کہ اللہ کو اپنے نام دے سکتے اللہ کی سفت بنا سکتے ہیں نہیں ہم اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتے بلکہ ہم کو کیا ہے اس کو حق یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن کسی انسان کی بات اس کا خیال وہ حق بھی ہو سکتا ہے اور باخل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا حق ہونا کیسے معلوم پڑے گا اس کی موافقت وہ قرآن سنت یعنی اللہ کی نازد کے علم کے مطابق ہے تو حب ہے تو پھر گھوم کے بعد کہاں آئی اللہ کی طرف سے نازر ہونے والا علم اسی طرح سے ایک علی جس کو امام احمد اور نے روایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بولتا ہوں تو حق ہی بولتا ہوں معلومات کا ذریعہ کیا ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے لے سکتے سورات میں سے من بربادی ہم لوگوں کے طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اب یہ نہیں بتلایا کون سے باٹ کے لئے کون سے نہیں آپ کو کہ یہ چار برتن رکھے ہوئے کھا لیجئے اور کیک میں زہر ہے آپ کہیں گے کہ ایک میں ہے نا تین میں نہیں آپ کھا لیں گے ایک چھوڑ دے تو آپ چاروں برتن پھر چھوڑ رہے ہیں معلوم ہے نا کس میں تو ہم کھائیں گے نہیں تو اسی طرح سے ہم وہ ہمارا منظر اس کا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہم کو بتلا دیا اس میں تحریر ہو چکی ہے لیکن کس حصے میں ہوئی ہم کو معلوم نہیں اور وہ چیک کرنا کہ واقعی قرآن کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے یا اس نے ثبوت کیا ہے قرآن کی बड़े -बड़े سنت نے تو ہمارے بس کی بات وہ نہیں وہ کون کرے گا بڑے بڑے علماء کریں اور جب ہمارے پاس قرآن سنت ہے تو یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت یہی پڑھنے کی زندگی ہے کافی اپنے پاس نہیں ایک کتاب ابھی اس کی پڑھ سکتے ہیں ہم ایک تفصیل ہم پڑھ پاتے نہیں کہاں ہم جو ہے بائبل اور یہ وہ چیزیں لے کے بیٹھتے ہیں یہ فیشن ہے اس سے بچنا چاہیے اور آپ سنت ہمارے لیے کافی ہے اب اگر اس میں زیادہ بولنے لگوں تو موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا اس سے نہیں بول رہا ہوں میں بات کے کچھ نہیں یہ کچھ پس منظر میں جس میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سوا ان سے بعض اوقات مذاکر بھی کر لیتے ہیں ایسی بات بھی کہتے جس میں مذاق ہوتا ہے آپ نے کہا ہاں لیکن میں ہم بات کے नहीं کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں مذاق میں بھی کوئی ایسی بات با نہیں کہتا ہوں جو حقیقت سے ہٹی ہو وہ انسان مذاق جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے حقیقت سے ہٹ کے بھی بات بولتا ہے اکثر مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے لیکن نبی کی بات میں مذاق بھی ہو تو جھوٹ نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے نبی کی بات غصے میں بھی ہو تو بھی تو چاہے خوش ہوں، چاہے غصے میں ہوں چاہے مذاق کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہوتی ہے آپ خوش تو اس لیے اللہ کے بارے میں جاننے کا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہے جو کس کی طرف آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ نے کہا چاہے وہ قرآن میں نہ اب یہ آپ کوئی آدمی کہنے لگے بھائی یہ بات حمیش میں نہیں ہے لہٰذا ہمارے پاس جو ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کو صرف قرآن دینا ہوتا تو نبی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر فرشتے کو بارش کیسے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب پہ بھر جاتا ہے سب کو جلاتا تو پیسی کتاب بھی سب کے گھر تک آ جاتی جیسے اللہ کے لیے ہوا بھیجنا گھر کے اندر سیدانے میں بھی چلا جائے تو ہوا آتی کی نہیں آتی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بندے تک پہنچانا ہوا نہیں تو جو ہوا پہنچا سکتا وہ کتاب نہیں پہنچا سکتا اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ہر آدمی کے گھر پہ کتاب قرآن کی کاپی پہنچ جائے یہ قرآن ہے پڑھو عمل چڑھو اللہ نے کیا کیا نبی کو چنا اور وہ قرآن کس کو دیا نبی کو اور نبی سے کہا کہ تم اس کو سمجھا صلی اللہ علیہ آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ تھا ہمارے میں دوسرا ذریعہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک ہی بات ہے کیا حادثی کیا ہے سنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے عقیقہ کیا جائے گا لیکن کون سی احادیثی جس کو حکم صحیح ہوتی ہے, ہے لیکن حکم صحیح سے مسلح اور عقیدہ ویسے سے بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہیں کہ صحیح سے حسن سے نہیں ہوتا نہیں صحیح حبیز بھی دلیل ہے حسن بھی دلیل ہے لیکن صحیح حبیز نہ عقیدے میں دلیل ہے نہ کام میں دلیل ہے اب ان لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں جو کہتے ہیں تم کیسے اہل حویث ہو تم سے زیادہ اہل حدیث تو عام ہے کیوں بھائی تم صحیح کوئی مانتے حدیث کو ہم دلی کو بھی ہم کوئی کو چھوڑتے نہیں صحیح بھی مانتے اور صحیح ہمارا بس چلے تو بھی جھوٹے یہ طریقہ صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ کے بارے میں یقینی دلیل پر ہی آپ ہی اعتبار فراہم کر سکتا ہے تو اس بات سمجھ میں آئی نمبر ایک کہ اللہ کے بارے میں اللہ کے اللہ کے کلام جو بات آئی ہے اس کو ہم مانیں گے اور اسی کی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ قائم کریں گے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ کے بارے میں بیان کی اس کو ہم مانتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتے ہیں چاہے وہ عقل میں آئے یا عقل میں بعض اوقات وہ عقل میں آ سکتی ہے نہیں. کسی انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا ہے بہت ساری باتیں آج عقل میں ہمارے نہیں آ سکتی کیوں کہ ہماری عقل اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے بچپن میں بہت ساری چیزیں ہم کو سمجھتی تھی نہیں <متحدث> <متحدث> پھر اس کے بعد جوانی میں بھی بہت ساری नहीं سمجھتی تھی نہیں بڑھاپے بھی کچھ چیزیں آتی ہے بچپن میں جوانی کی باتیں سمجھ میں آتی نکاح سمجھ میں آتا چھوٹے بچوں کو آپ سمجھاؤ نکاح کیا ہے کیا کام کا جوان جیسے ہو جاتا ہے پہلا پرایورٹی اس کی کیا تو بچپن میں نہیں سمجھتا ہے لیکن جب جوانی میں ہوتا ہے یہاں وہاں گھوم رہا ہوتا ہے اس وقت میں ذمہ داریاں گھر کی سمجھ میں آتی ہیں نہیں وہ باپ کو سمجھ میں آتی ہے بڑا باپ اس کو سمجھ میں آتا ہے گھر گرستی یہ ساری ذمہ داریاں لیکن بیٹے کو جواب بیٹے کو سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں اولاد کے بارے میں سمجھ میں آتا نہیں اچھی اولاد جس کو بولتے نہیں سمجھ میں آتا جب اس کو اولاد ہوتی ہے اور یہ بڑھاپے میں جاتا ہے تب سب سے پہلے باپ کی باتیں اولاد ہوتی بیٹا ایک ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے تب سمجھ میں آتا میں جتنا بے حقوق تھا تب نہیں مانا اب میڈیا والا میری بات نہیں مان رہی ہے تب سمجھ میں آتا ہے تو انسان کی جو عقل ہے وہ ترقی کرتی رہتی ہے اور بال نہیں میں بھی کرتی ہے بہت سارے وہ ہیں جو تجربے سے بھی سیکھتے نہیں تو اب انسان کی عقل کو اللہ کے بارے میں جو غیب میں جو مشاہدے سے نہیں دے سکتا ہے صحیح ڈگ سے دیکھ کے بھی نہیں سیکھ رہا ہے بعض اوقات اسی گڑھے میں آپ کو گرتا ہے وہ انسان جو مشاہدے سے بھی نہیں سیکھتا ہے وہ غیب میں جو اللہ کے بارے میں کیسے معلوم کر سکتا ہے بغیر کسی علم کے سمجھنے والی بات کہ کوئی آدمی اپنی عقل سے کیسے بول سکتا ہے اللہ کے بارے میں یہ بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے تو پہلی بات ہم نے دیکھی اور پہلا اصول یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں اس میں اپنی عقل سے کوئی بھی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی اصل سے کہنا جہالت سے کہنے کے برابر ہے اللہ کے بارے میں علم کے بغیر کچھ نہیں بولیں گے یہ وہ پہلا فائدہ ہے آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صفات کا باب اتما کے باب سے ہے اس کو ہم سمجھنے کیا ہے اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کا باب یہ اسما کے باب سے زیادہ براڈ ہے اللہ تعالی کے نام ہے قمی وقی اور اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے صفت آتی ہے اس نام سے اللہ اس صفت سے بھی متفق ہے جیسے میں نے اللہ کا نام کیا ہے العلی تو اس سے کیا معلوم ہو وہ علم والا ہے تو اس کو یاد رکھ اللہ کے نام سے اس کی صفت لی جاتی ہے لیکن اللہ کی صفت سے اس کا نام نہیں لیا جاتا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللہ کے نام سے کوئی نہ کوئی صفت ضائع ہوتی ہے اس کی جو صفت ہے جو اس نام سے ظاہر ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے لیکن اللہ کی کسی صفت سے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے جیسے کیا اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے یا نہیں <تصف> سب, سب کو یاد ہے دلیل سب کو دلیل یاد ہے آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے محبوب ہے معلوم ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جن پر ہوا ویسٹوں کا غضب ہوا ہے وہ تھوڑی ہی. اللہ کا غضب ہے اور اللہ نے دوسری جگہ وضاحت سے بھی کہا یہ کے بارے بات وغضب اللہ اب دوسری بات نے ہوتا ہے غصب. اور و اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی؟ نام کیا بن سکتا ہے مطلب ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا والملك صفن تو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ اور بھی سب درخت تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ اللہ آئے گا یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان شدہ شیل ہے بخش کے معنی کیا ہوتے ہیں پکڑ کے گرد پکڑنا تو تیرے رب کی پکڑ ہمیں بار بار بولتے ہیں دیکھو گنا اللہ کی پکڑ آئے تو کیا ہے اللہ کی پکڑ اللہ کا پکڑنا کسی تو اللہ تعالیٰ نہیں تو اللہ کی پکڑ کہنا چاہے بہت سبزی سے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بخش قلب ذکر کیا ہے اور نجی کا لفظ ذکر کیا ہے جا تیرا رب کے لیے آئے گا. تو اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ صفت آئی ہے اور اور کہ ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں تو لائن جو ہے اللہ کے ناموں میں سے نہیں وہ اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے لیکن اللہ کی صفت ہے لیکن نام اس سے بن سکتا ہے نہیں تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کا باب اس سے بڑھ کے صفات کا باب ہوتی ہے اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے لیکن بلاک معاملہ آپ کر سکتے ہیں نہیں الٹا آپ کر سکتے ہیں نہیں کہ اللہ کی ہر صفت سے کوئی نہ کوئی نام آپ نکالنے لگے تو ایسا ہی نہیں ہے اندار کو لگے والا نہیں اور اسی طرح سے بہت طرح نام لوگ نکالے. تو یہ صحیح ایسا ہی ایسے ہی معاملہ ہے کہ جب وہ کسی مسیح کو پکڑتا ہے وہی اب عالما جب وہ ظالم ہو علیم الشدیب <شَرِیت> تیرے رب کا پکڑنا اص کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا تیرے رب کا پکڑنا تیرے رب کی پکڑ قرآن تاریخ بہت ایسی ہے علیم الشدید علیم رگنا دکھ دینے والی اور شدید بہت سخت تو اللہ نے اپنی عقد کی بات کہی ہے پکڑ کی بات کہی ہے لیکن ہم اسے اللہ کا نام آخذ لے سکتے ہیں عقد کرنے والا اللہ کا نام اسے ہم نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ دوسرا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب اس کے اسما سے کیا ہے او کا مطلب صفات ہیں ان کے نام ہیں ان کی صفات بھی ہے لیکن صفات صرف جو اللہ کی آئی ہیں یہ زیادہ ہیں اور ان سے نام نہیں نکلتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے ان کا نام نکالا صحیح نہیں ہے اپنے حساب سے ہم نام اللہ کو دے سکتے ہیں نہیں تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے وہ صفات کمال ان میں کسی اعتبار سے بھی کوئی نقص نہیں ہے اللہ کی جتنی صفات ہیں اس میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عید ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں بے عید اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام فیو سے کمیوں سے پاک اس سلسلے میں ایک تو صفات مند ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری صفات اپنی بیان کی ہے اس میں بعض اوقات کچھ صفات ایسی آتی ہیں کہ جن میں بندوں کا عید بیان کیا جاتا ہے اور ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت اپنا معاملہ करता है بیان کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ نے پڑھایا وہ مر اللہ اب علیہ السلام کے وقت میں بڑی اسرائیل کا حال اللہ بیان کر رہا ہے کیا برما رہا ہے وَمَقَرُ وَمَقَرَ اللَّهُ اور انہوں نے مکر کیا مکر کے کیا مانا ہے لاتنگ کہیں یا چار کہیں چار کہیں اس کو تو مکر کے معنی خراج اس کو آپ کہیں انہوں نے مکر کیا وہ اللہ نے جواب کیا مکر اللہ اور اللہ نے بھی مکر کیا اللہ عصی علما اور اللہ بہترین مکر کرنے والوں میں سے تو اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے اب یہاں علماء نے فائدہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو ایب والی ہو یہاں کوئی آدمی شبہ کھڑا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہود ہیں بری سرائی ہیں جنہوں نے اثار سلام کے خلاف چال چلی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے یا ایب بیان کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے تعریف خان ان کا ہے تو مکر کیا ہوا نہیں مکر دو اعتبار سے ہوتا ہے بعض افراد ایسی ہیں جو سرے سے ایب ہے اللہ تعالی کی صفات اور اللہ کی شان وہ نہیں اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے وہ صفات اللہ کی شان سے وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ سے کون ہو سکتا ہے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا سچا ہے بلکہ اللہ سے بڑھ کوئی سچا نہیں وہ تو اور استعمال اور شر کا بھی استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں پوسبلٹی ہوتی ہے جیسے है جو ہے یہ خیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے شر کے لیے بھی ہو سکتی ہے ترکیب بنانا جس کو آپ کہیں تو ترکیب کرنا ترکیب کرنا اب ترکیب ہے مثال کے طور پر آپ نے ترکیب کی کسی آدمی کی ہدایت کے لیے اور آپ نے کہا اسے آؤ گھر پہ دعوت آپ نے دعوت دی اس کو آپ نے کسی اچھے عالم کو بھی گھر پہ بلا رکھا اس کو بھی دعوت دیا آپ نے اب آپ کی ترکیب کیا ہے کہ اس کو کھانے پہ بلائیں گے عالم صاحب کو کھانے پہ بلائیں گے کی ملاقات سوالات بری, اچھی. اچھی. اچھی. بری بھی ہو سکتی ہے. ہے ترکیب کرے اس کو دھوکا دینے کے اس کو بےزت کرنے کے اعتبار سے اس مال چوری کرنے کے جیسے کوئی آدمی سی صاحب آپ کا سامان میں لے لیتا ہوں کھلی بن کے گیا اور جیسی وہ ادھر ادھر دیکھا جو بھاگا تو پھر دیکھا ترکیب کی کپڑے وپڑے کھلی کے پہن لیے اور جا کے اس کی ہمدردی کی اور سامان اٹھا لیا لیکن اس لیے سر کے لیے تو ترکیب جو ہوتی ہے یہ اچھی بھی ہو سکتی اور بری بھی اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں لیکن اس میں اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے تو غالباً جس جی چیز کو برے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اچھا پہلو ہی ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ایسا کوئی رفظ آئے جس میں ان کی برائی بیان ہو اور اللہ جوابی طور پر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے وہ شرم نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے خیر ہوتا ہے جیسے قرآن فرمایا کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کی صحیح صحیح اصم بھی برائی کا بدلہ اتنی برائی کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے کیا کہا کسی نے اگر آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اتنی ہی برائی اس کے بدلے میں کر سکتے لیکن اللہ نے اس کو کیا لفظ استعمال کیا برائی لیکن کیا بدلہ لینا برائی ہے اگر وہ برائی ہوگی تو اللہ اجازت کیسے دیتا ہو سب نے آ کہ اللہ برائی صحیح اصل آیا تو کیا اللہ برائی کی اجازت دے گا نہیں لیکن یہ مقابلے سے طور پر ایک بہت اچھی مثال ہے جس سے اس بات کو جا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا فجزا جزا کہ کسی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا نے نے برائی کیا کسی نے آپ کو مارا ہے تو آپ اتنے ہی اس کو بدلے میں مار سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اس کو پورا اتنا مارا کے پسند کر دیا ابھی کیا ہوا اس سے زیادہ ہو گیا تو لیکن اللہ نے اس کے اہتمام کیا برائی سامنے والے کیا ہے ہم کہیں گے کہ یہ, یہ کو یعنی کوئی آدمی اگر اللہ نے اجازت دی ہے جتنا ظلم کیا اتنا ہی بدلہ دو اگر یہ اتنا بدلہ لیتا ہے تو کیا وہ گناہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا اللہ نے برا بھی تو کہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دے رہا ہے نہیں تو کبھی مقابلے کے طور پر بھی وہی رفظ استعمال کیا جاتا ہے جو سامنے والے نے کیا ہے لیکن اس کا برائی کرنا برا ہے اس کا بدلہ لینا وہ برا <سؤال> نہیں ہے لیکن لفظ دونوں کے لیے کیا آیا <سؤال> تو مقابلے کے لیے ہونا یہ جائز ہے وہ حرام ہے ظلم کرنا حرام ہے لیکن اس نے ظلم کا بدلہ لیا تو یہ بدلہ لینا حرام تھا نہیں لیکن اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا برا تو اللہ نے برما وہ میں کروں کروں انہوں نے مر کیا اللہ نے بھی مرم کیا تو ان کے مکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ترکیب یہ برا ہے <سؤال> نہیں کہ کوئی شر کے لیے کچھ آپ کے خلاف آپ کے یعنی کسی قریبی کے خلاف کچھ کرے اور آپ بھی ترکیب سے اس کو بچا لیں تو یہ ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اور اس نے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی لیے اس طرح سے مکر کا ربض استعمال کرے اخیر میں کیا کہا شیر الما کے لیے شر الما کے نہیں اللہ کا جو مکر کا معاملہ ہے یہ خیر کا اس میں شر کا اس میں جسے اللہ نے کہا کہ منافقین کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں دھوکے میں ڈالے یعنی انہوں نے جب اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کی اللہ نے ان کو غلط میں ڈال دیا توفیق نہیں ملتی ان کو اپنے سلسلے میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات بندوں کے شر کے جواب میں وہی لفظ استعمال کرتا ہے لیکن اس میں برا معنوانا ہوتا ہے وہ ان کے مقابلے کے طور پر ہے علماء نے یہاں ہی بات کہی ہے کہ اللہ نے اسی لیے اس کے مقابلے میں بات کہی کہ جو بدلہ نہیں لے سکتا وہ کمزور ہے جو شریر کے شر کے مقابلے میں اس پر غالب نہیں آ سکتا وہ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جب ذکر کرتا ہے کہ یہ غلبے کی بات اس میں ہوتی ہے کہ انہوں نے ترکیب کی اللہ نے ہی ترکیب کی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اتنے قبند ہو گئے اللہ کو دھوکہ دے گئے اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے تو یہ ان کے جواب کے طور پر ان کے بدلے اور ان کے مقابلے کے طور پر ہیں یعنی ان کو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ویسے معاملہ کرتا ہے لیکن پھر نقصان اللہ کی کپات میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات میں شرک کا پہلو نہیں ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کریم اس لیے علماء نے یہاں یہ بات یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کو یاد رکھیں اس کو جس چیز کو اللہ تعالی نے بدلے نے کسی برائی کے بدلے میں جوابند کہا ہے اس کو اطلاقن نہیں کہا جا سکتا ہے کیا مطلب جیسے ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے اور ماقد ہے نو بلّہ ایسا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے مکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنی ان باتوں کو جیسے آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں دھوکے بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالے اللہ نے کیا کہا جوابی طور پر کہا یہ نہیں کہا کہ سن لو جان لو اللہ دھوکہ دینے والا ہے کہا ایسا تو وہ جو صفت اللہ نے بیان کی اپنا معاملہ بیان کیا اس کو یاد رکھیں وہ اللہ نے مقابلے میں بیان کیا وہاں کرو وہ اللہ انہوں نے مسل کیا اور اللہ نے کیا تو اللہ نے مقرر کی صفت کیا کی جوابی طور پر فکر کی تو اس طرح کی جتنی صفات آئی ہیں جو کسی شریر کے جواب میں بیان ہوئی ہیں ان کو جواب میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے ان کو دہیر جواب کی بات کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے اللہ ایسا بھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی جو مکر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کرتا ہے یہ آپ جوابی طور پر کہہ سکتے ہیں آپ ان کی برائی کے بدلے میں اللہ کی بات بیان کر سکتے ہیں عالم اطلاق اللہ کے بارے میں بیان نہیں کی جا سکتی اور اس کے معنی وہ نہیں ہوں گے جو بندوق ہیں اللہ کی شان کے مطابق ہے اور وہ جزا کے طور پر ہے اللہ بیستحبی بیستحبی بیستحبی اللہ نے کہا کہ وہ اتزا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کرتا ہے ان کی ہنسی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ جوابی طور پر ہے اس کو الصلاح کسی بھی شرف میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کے کی ساری کیا, کیا ہیں صفات کمال ہیں اور ان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی شرط یا نخ کا کوئی پہلو اس میں نہیں با صفات ایسی لگتی ہیں جو بندوں کا عیب بیان کر کے جوابی طور پر ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے بلکہ وہ خیر والی سفت ہے اس لیے کہ ظالم کو سزا دینا یہ شرح خیر اب دیکھیے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے تو اس کے بدلے بھی کیا, کیا جائے گا اب بطر اس نے کے مارا تو شاہی حکم کیا ہے ٹھیک کیا جائے گا اب وہ جو پہلی مرتبہ جو اس نے کیا تھا وہ کیا تھا اور جج نے بھی وہی کرنے کے لیے کہا تو یہ کیا ہے کام تو ایک ہی ہے تو آپ کیا کہیں گے مطلب یہ بھی وہی ہے برا یہ بھی برا ہوا تو اکیلے بھی جا کے آپ اس جج کا جو فیصلہ ہے اس کو شر کہیں گے یا خدے اچھا آپ جج اگر بلاؤ تو چلاؤ پکڑ کے کسی کو بھی برسی جسے پکڑ کے لاپ کرو اس کے ساتھ کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ بھی کرو کر ہے کیوں یہ ایسا صحیح کیوں ہے کہ اس نے جب ایسا کیا تو جواب میں جج نے کیا اس لیے کہ کی یہ کیا ہے اس کا مدد والی بات بدلا ہے اللہ کسی کی جنہوں نے مدد کیا جواب میں اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے تو یہ برا نہیں تو جج کا معاملہ آپ یاد رکھے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو مقابلے میں اور بدلے کے طور پر ہوتا ہے وہ معاملہ شہر والا نہیں ہوتا ہے نمبر چار چوتھا قاعدہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہے ایک ثبوتی اور دوسری سیلبی اللہ تعالی کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک ثبوتی جس کا ثبوت ہے یا بات میں جو ہے پازیٹو کی ایک ہے سیلبی جس میں نگیشن ہے انکار ہے اللہ تعالیٰ نے آباد کرتے ہیں اللہ نے اپنے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں انہیں دو طرح سے اللہ نے بتلایا ہے ایک تو یہ کہ اللہ ایسا ہے اللہ فمی ہے بصیر ہے علی ہے قبیر ہے لطیف ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی چیز ہے کہ ہے اس کو ہم کہیں گے اس, اس بات کیسی ہے ہے دوسری بات ہے اللہ کے بارے میں اللہ نے اللہ ایسا نہیں اللہ ایسا نہیں ہے اللہ ایسا یہ کیا ہے اس میں اللہ نے اپنے بارے میں ویوب کا انکار کیا ہے تو اللہ تعالی نے اپنا تعارف دو طرح سے کرایا ہے ایک تو یہ کہ اللہ ایسا ہے اور دوسرے اللہ ایسا نہیں ہے جن نے ہاں کہا ہے ان کو کیا کہیں گے؟ اس کہتی ہیں کہ اور جن کے بارے میں انکار کیا وہ کیا ہے صبوت سفارت کون سی ہے جو قرآن سنت میں بیان کی گئی ہے جسے اللہ اللہ لائے بہت ساری اللہ لائلہ اللہ اللہ خود کے سوا کوئی عبادت کے لائے نئے. وہ الحی ہے القیوم ہے وہ ہے اللہ لکھا کیا ہے وہ الحی ال کے مانا اور القیوم جو خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے جو خود اپنی ذات میں قائم ہے اس کو کوئی قائم رکھے ہوئے ہے نہیں لیکن سب کو قائم رکھنے والا تو اس کو کیا کہیں گے تو, تو اللہ نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی کیا ہے ثبوتی صفت ہے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے سب صفات کیسی ہیں جن کی نفی قرآن یا سنت میں بیان ہوئی جن کے بارے میں اللہ نے انکار کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ولا لا ولا کس کو کہتے ہیں اور نو کس کو کہتے ہیں دونے ہی अलग है एक से उसको छूटता है दूसरे से नहीं दोनों एक हो सकते हैं नहीं तो दोनों का शहरी हुक्म भी क्या है अलग है नींद क्या है आदमी को नींद लग जाए सो जाएगा और ऊ क्या है दर्ज <laughs> बहुत भारी होता है क्या होती क्या समझ में नहीं आ रहा आदमी दर्शन देखता पहले कोई मुझको دیکھ رہا ہے کیا پھر اچھا اٹھائے میں سونے رہا ہوں تو سونا مستقل سو جاتا ہے واپس ہو جاتا ہے لیکن جو اونگ ہوتی ہے اس میں تھوڑے رہے بہت کم وقت کے لیے آدمی تھوڑا سا ایک دم غفلت میں جا کے پھر واپس جا کر اس لیے آپ نے یہ بیٹھا نیو پھر اٹھ جاتا ہے اس کو کسی کو ناک نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود سے اٹھ جاتا ہے تو یہ کیا ہے اونگ اور نیم مستقل سو جاتا ہے اس کو معلوم میں کیا ہوا تھوڑی क्या کی بات ہوتا ہے بہت دیر سے ہوا لیکن آپ بہت جلدی سو کہتے ہیں تو ام اور نیم اللہ نے اس کا کیا اپنے لیے انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ امتا ہے یہاں الفاظ کیا استعمال کیا اللہ اللہ کو گرتی نہیں ہے اللہ پر غالب نہیں آتی نہ اونگ غالب آتی ہے اور کیونکہ یہ دونوں دو چیزیں کہتی ہیں غالب فکر صاحب قرآن کا انداز رکھا ہو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ غالب آنے والی چیزیں بادشاہ بھی ہو نیند سے لڑ سکتا ہے فوج سے لڑ سکتا ہو نیند سے نہیں لڑ سکتا بہت سے لڑ سکتا ہے کچھ بھی کرے گا جنگ میں جاگے گا جا کے برسات کر سکتا ہے اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ سیدھے پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں میں پہنے اور بائیں کا بھی بہت ممکن ہے اپنا گول نمبر کچھ کا کچھ بیان کرے بہت ممکن ہے क्योंकि आदमी को नींद नहीं मिली تو اس کا بیلنس خراب ہو جائے جو لوگ پاگل ہوتے ہیں پہلے ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تو تھوڑا سا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب کچھ چیز کو یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک دم کئی دنوں تک تو نیند کیا ہے نیند اور اون غالب آدمی <متصف> ہے اور اللہ تعالی محبوب ہوتا ہے तो किसी को नींद आना उम आना इस बात की दलील है कि ये क्या है मगलूब हो। मगलूब होने वाला मागूर हो, हो सकता नहीं हो सकता जो मगलूब हो, हो, हो सकता है तो कितना आला पैमाना हमारे पास है अब? सारे लोग निकल जाते हैं जो मगलूब होते नींद से चाहे वो किसी और से मगलूब न हो लेकिन नींद न दिखाई देने वाली नींद आप ही और अभी हो सकता है उसको वो नर्तव لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے لڑنے کے باوجود جاتا نیم سے بے وقوف ہو محنتی ہو, ہو سست آدمی ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو پہلوان ہو اسے ایک دن کیا ہونا ہے جیسے ہو سے سونا بھی جاتا. تو وہ مغلوب ہو جاتی ہے مغلوبی ہے تو اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے بارے میں انکار کیا لا خود اچھی نہ والا نہ کو گھیر نہیں ہے اور نہیم اس لیے کہ نیم اب ستی ہے پہلے کیا آتی ہے نیند اور پہلے اونگ آتی ہے اس کے بعد نیند آتی ہے اللہ نے کہا بھی نہیں آتی ہے نیند بھی نہیں آتی ہے اچھا اونگ اور نیند کیا اختیاری ہوتی ہے اور نیند اختیاری بھی ہوتی ہے بائی چوائس اوم بائی چوائس نہیں ہوتا چلو ہوں گے ایسا کرتا ایسا نہیں کرتا ہے اوم میں کیا ہوتا ہے میں نہیں سونا چاہ رہا ہوں لیکن کیا ہو رہا ہے کام کرنا چاہ رہا रहा हूं دیکھ رہا ہوں صرف نیند آ رہی کو تو آدمی اوم جو ہوتی ہے وہ بائی چوائس نہیں ہوتی ہے لیکن نیند کیا ہوتی چلو بھائی رات بچے سو جاؤ تو کیا ہوتی ہے بائی ہے تو اللہ بائی ہوتا بھی نہیں اور نہ مغلوم ہوتا ہےگ مستقلوتا ہے نہ ہے دیر کے لیے بھی غلط اس کو اس طرح کی ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نفی کی ہے ان چیزوں کی نہ وہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے اور نہ اس پر اونگ والی بات ہے اور نہ نیند ہے علماء نے کہا یہاں پر اللہ نے جو اپنے بارے میں نفی کی ہے اس میں مجرد نفی مقصود نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کسی چیز کا انکار کرے گا اس کے بالمقابل چیز کا کمال اللہ کے لیے ثابت ہوگا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس لیے کہ مجرد نفی عدم ہے اور عدم کوئی کمال نہیں اس کو یاد رکھیں مجرد نفی عدم ہے اور عدم کمال نہیں ہے یعنی کسی چیز کا انکار کرنا اس سے اس کا نہ ہونا معلوم ہوتا ہے اس میں نہ ہونے میں کیا کمال ہے اس کے بالمقابل کوئی خیر ہے صفت ہے سب کمال ثابت ہوتا ہے جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ جانب نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حالف ہے انسان کے بارے میں ایسا ہے لیکن اللہ کے بارے میں جو اللہ نے نفی کی وہ کیوں کی وہ اس لیے کیے تھا کہ اس کے بالمقابل اللہ کا کمال بندوں کو معلوم تو صرف کسی چیز کی نفی کرنا کوئی تعریف ہوتی ہے نہیں اس کے ساتھ کمال اگر اس کا موجود ہو کہ بےد کا انکار کیا جائے تو علم کا کمال اگر ہے ہے تو تاریخ تاریخی تاریخ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی برائیوں کا کا انکار کیا ہے تو اس سے یاد رکھیں علماء نے کہا کہ صرف اس برائی کا انکار مقصود نہیں اس برائی کے انکار کے ساتھ اس عیب کے انکار کے ساتھ اس کے برخلاف جو اچھی صفت ہے اس کا کمان اللہ کے لیے بیان کرنا مقصود ہے جیسے اللہ نے کہا کہ بہت ساری کفاس نے یہاں کہا تو یہاں اس سے معلوم کہ اللہ کی حیات کا کمان ہے جیسے اللہ نے قرآن کریم نے کیا فرمایا وہ تو ذات پر توقل کر جو زندہ ہے اور اس سے موت نہیں آئے تو یہاں پر اللہ نے اپنے لیے موت کا انکار کیا لیکن صرف موق کا انکار کرنا یہ اصل مقصود نہیں یہاں پر حیات کا کمال بھی مقصود ہے کہ اللہ کی حیات ایسی ہے جس نے کمال کی دیکھ آپ دیکھیے سر بکر حایت کرسی کو آپ دیکھیے اللہ نے کیا بنایا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الحدہ ہے اور ہے کے بعد اللہ نے اپنی حیات پھر حیات کے نہیں سوتا, سوتا ہے لیکن یہ اس کی حیات کا کیا ہوا حیات کی کمی ہے اسی لیے حدیث پڑتے آپ سوتے ہو یعنی نیند سے وہ کیا کرے آپ کے تو پھر پکا ہے موت ہی مو کی نیند اللہ نے اپنی خیال جب ذکر کی تفصیل میں نہیں جائے گی ہم لوگ اللہ نے جب اپنی حیات ذکر کی تو اس حیات کے اعتبار سے جو قیوب حیات میں ہوتے ہیں کمیاں اور نقاف حیات میں ہوتے ہیں ان کا کیا, کیا؟ اپنی حیات کی کمال کو بتانے کے کی. کی لیے تو جہاں اللہ نے اپنے لیے نفی کی کسی چیز اس نفی سے صرف اس چیز کی, چیز کی،, چیز اس کی, اس کی نفی خراد نہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اللہ نے کی کیا کہا کی ہم کو تھن سے کمان اس سے برا صرف اس کا انکار کرنا کمان نہیں کئی بات کیا تو یہ بات چوتھا قاعدہ ہم یاد रखें کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہے ایک فبوتی اور دوسری سلبی ثبوتی کون سی ہے جس میں اللہ کی صفات کا بات اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ یا ہاں ہاں ہمارے لکھتے ہیں ایسا اللہ ہے اور سلبی کون سی ہے جس میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے اللہ کے بارے میں وہ بھی کیا ہوتی ہے تاریخ اللہ اپنے لیے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے مطلب تاریخ کے لیے نہیں ہو تاریخ تو نفی مراد ہے اور اس کے بالمقابل جو خوبی ہے اس کا کمان مراد ہے ٹھیک اور آگے بڑھتے ہیں پانچواں قاعدہ اس میں کیا ہے پانچواں قاعدہ اس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی سفارت جن میں اللہ نے اپنے بارے میں کچھ بیان کیا ہے وہ دو قسم کی ایک ذاتی ہے اور دوسرے پہلی ہے صفت ہے اور صفت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ایک تو وہ صفات ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے کہ اللہ ایسا ہے اور دوسری صفات وہ ہے جس میں اللہ کا کچھ نہ کچھ فیصل ظاہر ہوتا ہے اللہ ایسا کرتا ہے یہ دونوں چیزیں کس میں ذاہر ہوتی ہیں ہو اللہ کی جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حیات بہت ساری مثالیں ہم نہیں دیکھی کچھ مثالیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی حیات اللہ نے اپنے بارے میں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو زندہ پونا اللہ کی صفت ففر ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل رضا اللہ کے دو ہاتھ کہتے ہیں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کہتے ہیں پھیلے ہوئے ہیں پیشہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی صفت کہتی ہے صفتِ راضی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے حریثوں میں اللہ کے بارے میں بیان کیا تو ایک تو وہ ایک ذاتی جیسے اللہ تعالیٰ کی خیال ہے اللہ تعالیٰ کی صفت صن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت, صفت, صفت بکر ہے دیکھنا سننا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے حکمت والا ہے تو یہ اللہ کی کیا ہے صفات علم والا ہے قدرت والا ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی کیا ہیں ہے ذاتیہ <تصفح> ہیں اس کا فرق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آگے دوسری سفار وہ ہیں جو اللہ کی سفا سے ہیں جیسے اللہ تعالی نے کلام کیا جس کو آپ صفت کلام کہیں گے تو اللہ تعالی کی سفت کلام کے بارے میں دونوں باتیں کہیں گے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بولنے والا تھا اللہ کی صفت لے اللہ کی بات کے بارے میں oh, ہم کو چلنا دیں. کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے بولنے والا تھا اللہ تعالیٰ ہاں اگر پہلے بولنے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ بولنے پر قدرت اس کو <مید> ہمیشہ سے بولنے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے طور پر کس سے کلام کیا صفت کون سی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قابل سے تھا وہ صفت ہمیشہ لیکن اللہ نے علیہ السلام سے کلام کیا اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے اس سے پہلے علیہ السلام سے بات کی اللہ نے نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت جب اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام سے کلام کیا تو اس کے لیے کوئی ٹائم آپ بول سکتے ہیں کیا نہیں نہیں بول سکتے اللہ نے کیا جب موسا آئے تو ہم نے موسا سے کہا یعنی اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہے نا کہ پلا دن پلا تاریخ کو کہا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ وقت ہے اور اللہ کی مشیت سے وہ جڑا ہوا ہے تو اللہ کی صفات سے فیلیاں جو ہوتی ہیں اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے اور ان کے لیے کوئی وقت بھی بیان کیا جا سکتا ہے مثلاً اللہ تعالی عرض پر مستغی ہوا یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت پہلی کب مستغی ہوا آسمانوں کے بنانے سے پہلے آسمان زمین کیا کے بعد بتا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی زندہ ہے کے بعد ہمیشہ اللہ ہے لیکن شکایت کرنے لگی اس کو اللہ نے سنا کب جب رہی تھی ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ کب سنتا ہے اس کو اللہ نے جو بھی آئے کے بارے آئی نہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو سنتا ہے جب وہ پکارتے ہیں تو اللہ اس کی کہ پکار کو سنتا ہے تو وہ کسی نہ کسی جوابی طور پر کسی وقت میں اللہ کی مشین سے ساتھ ہوتا ہے یہ کیا سفاط اور ذاتیہ کہتی ہے لیکن سے فہلیہ کا تعلق کیسا ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی آسمان دنیا پر آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے صحیح ہے یہ حدیث کی صحیح ہے کہ نہیں اللہ نازل ہوتا ہے یا رحمت اللہ کی اللہ, رحمت اللہ, کی؟ اللہ نے حدیث میں اللہ کے نبی صرف میں اللہ کی بار بتا رحمت کہ بارے میں تو اب اللہ آسمان دنیا کی طرف کیا کرتا ہے کب یا ہمیشہ رات کے آخری کون سے آخری رات کے تین حصے اگر آپ کر دیں رات کب سے شروع ہوتی ہے بارہ بجے سے نا تم اللہ اللہ نے کیا کہا پھر اپنا روزہ مکمل کرو جب رات یہاں سے چلا جائے فکر افسرات کر لی یعنی کر لینا چاہیے تو رات تین حصوں میں سے جب پیسہ آخری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے دنیا کی طرف کرتا <سؤال> <سؤال> ہے یہ سفت کون سی ہے آپ بہ سکتے ہیں اب سائنٹسٹ لوگ کیا بولتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو حریفوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں تو دیکھو دنیا میں حصے میں کیا ہے ہر وقت رات ہے اور دوسرے حصے میں دن ہے تو اس اعتبار سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپان دنیا پر رہے گا آپ ٹائم اپنے حساب سے اللہ کے لیے بنا رہے بات یعنی آدمی کو اپن ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ کے بارے میں کیا کہنا ہے حدیث میں آپ دیکھیے مثال کے طور پر بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کیا بنواتا ہے میرے بندے نے میری اپمان رہی مالکیوں میں اللہ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا اب کوئی آدمی جا رہی ہے کہنے لگے دنیا میں ہر وقت اللہ صرف یہی کہہ رہا ہے تعریف کی میرے بندے نے کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ جیسا جیسا معاملہ بندے کا ہوتا ہے ویسا ویسا اللہ کا دنیا میں مثال اب اللہ کا تو بہت بڑا معاملہ ہے کچھ تو ضروری سوال نہیں ہے اسرائیل نام حمید میں نہیں آیا ہے ملک الموت ال جو ہے تو سیلاب میں یہ ہر جگہ ہے بول سکتا ہے آپ ملک الموت ہر جگہ ہے بول سکتا ہے نہیں یہاں بھی ہے وہاں بھی مر رہا ہے وہاں بھی مر رہا ہے سڑک سڑک ٹرین کے نیچے اور دواخانے میں اور گھر پہ دنیا میں کتنے لوگ بھی. کیا ملت و ملت ہیں کیا مدد نہیں کرتے بھر رہے ہیں تو ہر جگہ اور بھی آپ نہیں کر سکتے رفتار کیا ہے یہاں سے اللہ کے وہاں جا کے بات کر کے واپس آنے کے بعد ابو کیا جب لوگوں نے انکار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں جا کے مچھلی دانا اور آسمان جا کے ایسا ہو سکتا ہے تمہارے نبی کیا بول رہے ہیں رہ تو صحیح ہے کہا کہ ایک دن میں اتنی بار آتے جاتا. ایک بار میرے نبی گئے تو جاؤ ایک دن میں جبرین کئی کئی مرتبہ آتے ہمارے نبی کے پاس اتنے آسمان اور اتنا اوپر تھے تو ہمارے نبی کے سر ایک بار کیا ہوگا ہمارے لیے ایکسپٹلٹی ہے تو آپ سوچیں کہ فرشتے کی رفتار میں ہاں اللہ تعالی کے بنا ہے جو فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے اللہ کی دنیا میں ایک حصے میں ایسا ہے پھر آپ یہاں بھی آ وہاں بھی آ اللہ ہر وقت نہیں بولتا اگر یہ ہوتا ہمارے نبی بولتے ہیں کہ اللہ ہر وقت آسمانی دنیا پر ہوتا ہے حدیث میں نہیں یہی ہوا کسی بندے के लिए جائز نہیں کہ وہ یہ کہ دنیا گھوم رہی ہے اور دنیا गोल ہے اور دنیا میں کہیں رات اور دن ہوتا ہے اور ہر وقت کہیں نہ کہیں تیسرا حصہ ہوتا ہے لہٰذا اللہ ہر وقت کا آپ عام بولنا ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ مقیت ہے اس کے لیے کہ جب تیسرا فیر ہوتا ہے اللہ آپ کیسے ہم नहीं جانتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وقت نہیں بول سکتے اللہ کا نزول اللہ کا اللہ کا نظول کیا ہے ہر ہر جہاں جہاں تیسرا پیر ہو رہا ہے تیسرا رات کا ہو رہا ہے وہاں وہاں اللہ کا نظول ہو رہا ہے یہ ہم مانتے ہیں کیسے نہیں معلوم معلوم ہے کیسے ہم کو نہیں معلوم لیکن اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے استفاطیں کہہ دیا ہے سونیائی بات تو اللہ تعالیٰ نے آج پر استوا کیا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی بات کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی آواز کو سنتا ہے کب سنتا ہے جب وہ اور اللہ کی جتنے افعال ہیں اس کے افعال کے ساتھ اس کی مشیت کے ساتھ وہ افعال ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اللہ صفات سے مستف ہے ہمیں شاعری اللہ سننے والا کب سے ہے دیکھنے والا ہمیں لیکن اللہ کی جو صفات ہیں ان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے جیسے دو مثالیں ہم دیکھتے ہیں جیسے قرآن الارحام کئی پیش وہ تمہارے ماں کے پیٹوں میں رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے یہاں پر اللہ نے اپنا کیا بیان کیا فیل کیا یوسف بندوں کی سورتیں بناتا ہے اور اللہ نے کئی پیشہ جیسا چاہتا ہے تو صورت بنانا کس کے تابے ہیں اللہ کی مشیت کی اللہ جیسا جاہتا ہے سورتیں بناتا ہے تو اللہ کی چاہت کتابیں پھیل ہوا ہے اور مثال دوسری آسان مثال دیکھ اللہ نے فرمایا کو یاد بھی ہوگی اِن اللہ, لا ان ما دون اللہ تعالی ہر اس گناہ کو نہیں بخشے گا مغفرت کرے گا اس بات کی اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے ویا وکرو اور مغفرت کرے گا ہاں ماں نہ ماں سوا ظاہر کے معنی میں نہیں یاد رکھتے ہیں دونوں کا مطلب ہوتا ہے کمتر نچلا اسی پر لفظ بنا ہے دنیا کیوں دنیا نیچے آپمان اوپر تما کس کو کہتے ہیں تمایت مو اوپر کلا کا جو بھی تم سے اوپر ہے اس کو کیا کہتے ہیں تما اور دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں کیا ہے اس میں رب کیا نہیں ہوگا وہ ہے نچلا آسمان دنیا تو دونوں کی جوڑی ہے یعنی نچلا آسمان تو دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالی سے کم تر جو بھی گناہ اس کی مغفرت کرے گا کس کے لیے یشا جس کو اللہ شاہ. تو یہاں مغفرت جو ہے اس کو پہلے سمجھیں میں سمجھ لیں معذونا کے میں جس کو بھی چلائے گا معاف کر دے گا پر معاف ہوگا ہاں ایک آدمی شرف کو نہیں کرتا لیکن انکار کرتا ہے قرآن اللہ کو مانتا ہے بالکل شرک نہیں کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ کو نہیں مانتا ہے کیا مقدس ہوگی اس کی کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک سے بچ رہا ہے لیکن کفر کر رہا ہے تو کفر سے بھی بچنا ضروری ہے شرک کفر اور منافطین جہنم کے سب سے نچلے درجے بھی نیچے طبقے میں تو شیر اور نپا ان تینوں چیزوں سے بچنا کیا ہے اس لیے کوئی آدمی یہ نہ لے آدمی شرف سے بچتا ہے قبر بھی کیا تو جنت میں جائے گا یا یہ کہ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے تو مانتا ہے لیکن نبی کو نہیں بھی مانے تو جنت میں جانے کے چانس ہیں جائے नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। اللہ تعالی کا چاہے وہ کتابیں ہو گئی اللہ کی مشیت لگ تو اللہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی مفترد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی مفترد کرتا ہے تو اللہ کا مفترد کرنا کس کے کتابیں ہو گیا اللہ کی چاہت کے تابع. تو اللہ کی جو سفارتی اہلیہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہو گئی ہے جب چاہتا ہے اللہ کرتا ہے لیکن ہم اللہ کی سفارتی ذاتی کے بارے میں نہیں بول سکتے جب چاہتا ہے یہ رمالہ ہو جاتا ہے بول سکتے ہیں جب چاہے زندہ ہوتا ہے بول سکتے تو اللہ کی جو سفات ہیں ان اس کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے لیکن اللہ <سؤال> تعالیٰ کی جو سفات ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے جب چاہتا ہے اللہ دیکھتا ہے جب چاہتا ہے لوگوں کے بسائے رحم کرتا ہے جب چاہتا ہے کسی کو امیر بناتا ہے جب چاہتا ہے کسی کو پیدا کر دیتا ہے تو یہ جو اپران ہے یہ سفاتیں کیا ہیں پہلی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے لیکن ذاتیہ جو ہے اللہ کی وہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے کی سفار رہی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل آپ بیان کر سکتے نہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا آگے بڑھتے ہیں قاعدہ نمبر چھ اب ایک کو ہم نے دیکھی تو وہ بھی سفارت اور دو سفار کون سی تھی تو ہم نے جتنی سفارت کی قسمیں دیکھی تو کون کون سی اور اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو اللہ کی طلبی سفارت تھی ان کا تذکرہ کس طرح سے قرآن میں یا حادث میں آتا ہے ان کا قاعدہ کیا ہے یعنی طلبی صفات کا قاعدہ کیا ہے نمبر ایک تین باتیں کہ تین طرح سے اللہ تعالیٰ کی سربی صفات کا ذکر ہوتا ہے اللہ کیوں انکار کرتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ کن کن یعنی میں وہ ذکر آتا ہے کہاں کہاں وہ ذکر آتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے ختم ہو چکا ہے اور نماز سے بات ہو گیا پندرہ پندرہ پندرہ بیٹھے